الحمد لله رب العالمين ولا عقبۃ للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارک في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ورسوله فاز فوزا صدق اللہ الله رسول فقد فاض فوزََ نظیمہ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ نفر قلوب نابل اخلاقنا و زیین اخلاق نابل قرآن من النار الجن محبوب <تصفح> ولا علصحابق رسولبلحم تمام حمد وصنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو کے کائنات بھی ہے اور مال کے ششرحات بھی اللہ جل وعلیٰ کی حمد وصنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقابِ ابم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید ان سو جاں لالا ورخان نی رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ ت طمائےوراں سر خیل ظہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بت ہا ما اوہا شاہد ما طبا صاحب علم نشرا معصوم آمینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی ہو علیہ وسلم کے حضور نازم نے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علی مرتبت علماء کرام مشائق ازاں مہمانان علی مرتبت اراکین ادارت المصطفیٰ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جب کہ گجراوالہ کی سرزمی پر اصلاح امت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے حال یہ ہے کہ یہی تاریخ تھی آج سے نوے سال قبل امت مسلموں پر وہ کڑا وقت آیا کہ پوری دنیا امت مسلمہ اذیت کے اس مرحلے سے گزری علامہ اقبال جیسا شخص بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا تھا یہ وہ دن تھا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کے جاسوس لارنس آف اربیا اور اس کے چار ہزار ساتھی اپنی سادشوں میں کامیاب ہو گئے اقبال کے ساتھی بتاتے ہیں کہ اس طرح بچے بلکھتے ہیں اقبال رو رو کے کہتا تھا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ اے تصبیح شیخ اور بد کدیر میں پرہمن کی پختہ ظلم بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ یہ وہ دن تھا اٹھائی رجب سن تیرہ سو بتیس ہجری جب امت مسلم یتی ہمارا ایک مرکز تھا پوری دنیا کے اوپر وہ مضبوط نہیں تھا لیکن رہی سہی ساکھ موجود تھی لیکن آج سے نوے سال قبل ہماری اس وحدت کو توڑ دیا گیا یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ ریاستیں یہ اسلام کی خلافت کے تصور سے انہوں نے قائم کی ہیں لیکن ہماری وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر امت مسلمہ جس طرح گرو در گرو فرقوں اور لسانی عصبیتوں میں مبتلا ہوئی آج تک اس کے جڑنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے آج بھی اس وطن عزیز جو کہ امت مسلمہ کا آخری سہارا اور قلعہ ہے اس ملک کو بھی دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش کی جا رہی ہے ادارت المصطفیٰ پاکستان نے ان حالات میں جبکہ مایوسیاں پنجے گاڑ چکی ہیں سیالکوٹ کی سرزمی پر بیداری امت کانفرنس کا کر کے امت کو ایک پیغام زندہ دیا اور آج اصلاح امت کانفرنس کا کے نام سے دور و نزدیک سے لوگوں کو جمع کر کے اپنے فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جل ہو ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو پھر کھویا ہوا وکار طافل بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے آج سے تین سال قبل والا باغ میں لبائی کی یارسول اللہ کانفرنس کا منعقد کی گئی تھی اس کے بعد عزم تو یہ تھا کہ ہر سال منعقد کریں گے لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر وہ فیصلہ ملتوی کرنا پڑا اور خیال تھا کہ پانچ سال کے بعد ہم دوبارہ وہ کانفرنس کریں گے لیکن ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور حالات کی یہ سنگینی اور جبر ہمیں روک نہ سکا اور ہم آج بیداری امت اصلاح امت پھر غلبہ امت کے نام سے کانفرنس کا آغاز کیا اور ملک کے طول و عرض میں یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ شان ہو سوئی ہوئی قوم کو بیداری نصیب فرما دیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے دین کی آبیاری اور ہر دور میں ہر مشکل اور کڑے وقت میں پیغام حق کا ابلاغ یہ اہل حق کی ذمہ داری رہی ہے یہ وہ دور ہے جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور دین کوڑیوں کے عفظ بیچا جائے گا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اپنے دائیں بائیں آپ ماحول کو دیکھیں کہ آج آج دین دا وانگ یتیمہ دے کر تکے کھاوے کتوں لبا عمر بہادر جڑا دے نو گل ہے تو آج ہم جس حالات میں ہیں تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلیں حضرت داتا صاحب نے کشف الماجود میں لکھا کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائنی علیہ رحمہ آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کے بزر اوقات کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہاشیش ہا ہونا انتم و امت و محمد گھاس کھاتے پھرتے ہو میرے محمد کی امت فتنے میں مبتلا ہے تمہاری ضرورت ہے زمانے کو آؤ اور لوگوں کی رہنمائی کرو اور ایک حدیث آپ نے متعدد دفعہ علماء سے سنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضرت جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فلان بستی کو الٹا دو ورز کی مالک فلان بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جو لمحہ لمحہ تیرے ذکر میں رتب اللہ رہتا ہے اور تیرا ذابطہ ہے کہ جہاں ایک بھی ذاکر ہو اس بستی کو برباد نہیں کیا جاتا تو ارشاد ہوا اک لبھا علیہ وعلیہم فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْفِيَ سَعَةً قَتْو اس کو اور بستی والوں کو الٹا کے رکھ دو اس لیے کہ یہ ذاکر یہ اللہ اللہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جو حالات بنے ہیں اس کے چہرے پر کبھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوا اس کے چہرے پر کبھی ان حالات سے بیزاری کا اظہار بھی نہیں آیا مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں اس کے سمیتی بستی کو الٹ کے رکھ دو اس لیے اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب حالات غلط سمجھ جا رہے ہوں تو ان کو روکیں حضرت سیدنا امیر معاویہ ردی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک بالوں کا گچھا زمین پہ گرا ہوا ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور جا کے ممبر پہ جڑے اور فما مدینہ کم اہل مدینہ تمہارے اولاما کی درجن اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر عورتوں نے جب ان کے بال گر جاتے تو مصنوعی بال لگانے شروع کر دیے اور وہ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے تو آپ نے وہ گچھا اٹھا کر کہا کہ اس کا آغاز یہاں بھی ہو گیا ہے تو تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں اور آپ نے بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو تنبی کی اب اتنی سی بات تھی کہ ایک بالوں کا گچھا ملا لیکن انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس فتنے کو ابتدان روکنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائیں آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم جن بسوں میں اور جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ملت کی رہنمائی اور ملت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں کاش آج ہمارے علماء ملت کی ضرورت اور ملت کی نبز پہ ہاتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ جل شاہو علماء کی برکت سے ملت کو پھر نئی زندگی عطا فرما دے اسلح امت کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ توجہ طلب امور ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز کہ جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستان ہے برے صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو ہندوستان میں تقسیم کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا آج امت گرو در گرو اور فرقہ در فرقہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پنپنے کی کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے ایک طویل اور لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن اصلاح عقیدہ کے عنوان سے میں دو چار باتیں ارض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں سچا کوئی کہہ رہا ہے میں سچا اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے اور وہ شخص ایک عجیب مخمسے سے میں مبتلا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے کوئی کنڈیکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے اور بعض کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا تو عجیب وہ مخمس میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں آج کل فرقہ بازو نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں وہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی سارے سچے ہیں حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بلائی کہاں ہے اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلاۃ وسلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں میرا ایک درویش, درویش سا دوست, دوست ہے اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے کہا وہی جو ان کے اباؤ اجداد کا تھا تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اس کے اباؤ اجداد کا مذہب کیا تھا کہا وہی جو مدینے سے معین الدنچستی اجمیری لے کر آئے تھے یہ فرقے یہ گروہ بعد میں بنے جو مسلک جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں جو حضرت داتا گنج بخش علی جویری لے کر کے آئے ہیں جو حضرت عطائے رسول موین الاسلام حضرت معین الدین چشتری دین لے کر کے آئے ہیں وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے اور اس دین کی پیروی کریں وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے یہ باقی فرقہ بندیاں یہ گروہ یہ بعد میں بنے ہیں اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمتہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو لیکن عقیدہ پرانا ٹھیک ہے وہ نہ بدلنا وہ جو بزرگوں کا آ رہا ہے جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے اور ایک روایت میں علی گم بے تمہارے اوپر بوڑھی عورتوں کا دین ہے حضرت اب المالی الجوینی نیشا پر کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگو تم گواہ بن جاؤ میں عقائد اور نظریات کی لمبی بحث سے تنگ آ کر کے آنا اموتو الا عقیدت اجائز اہل نیسا پور میں نیسا پر یعنی نیشا کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ نشا پور کی جو بوڑھی عورتیں ہیں میں ان کے دین پہ مر رہا ہوں چونکہ جو اباؤ کا دین ہے وہی سچا دین ہے اور جو دین بعد میں بدلا جائے گا وہ یقیناً بدلی ہوئی ایک صورت ہوگی وہ ایک نیا ایڈیشن ہوگا اس لیے اپنے بزرگوں کے عقائد اور بزرگوں کے نظریات کو کبھی نہ چھوڑنا علامہ اقبال جن کو ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس انداز میں کی زجتے ہاد کم نظر اقتداب محفوظ تھا وہ کہتے ہیں کہ کم نظر علماء کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو پہلے لوگ بزرگ گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے اکل آبا فرسودہ نیست کار پاک از غرض آلودہ نیست کہتے ہیں تمہارے ابا اجداد کی جو عقل تھی وہ لالچ سے پرانی نہیں ہوگی تھی فرسودہ نہیں ہوگی تھی غرض کی وجہ سے وہ آلودہ نہیں ہوئے تھے انہوں نے انگریزوں سے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کر رہی ہو اپنے نظریات میں اس لیے ان کا نظریہ وہی تھا جو چودہ صدیہ سے چلا رہا ہے زوک جعفر کاوش رازی نامان روئے ملت تازی نامان تنگ برما رہ گزار دین شدے ہر لئی میں رازدار دین شدے آج ہر کمینہ شخص دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا ہے تو اقبال کہتا ہے زجد حاد عالمان کم نظر اقتداب رفتگان محفوظ تر اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں اسی میں تمہاری خیریت ہے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی بڑی خوبصورت بات کی مدار النبوت میں لکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے کم از کم میرے دور میں حضور علیہ السلاط وسلام کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق مدرس مدس کے بعد پیدا ہوا ہے ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا علامہ نبہانی نے لکھا ہے اولو من انکر التوصل والاستغاسہ والندا ہوا ابن تیمیہ پہلا شخص جس نے توصل استغاسے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاسہ کیا کرتے تھے سیلما قذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو حضرت صدیق کے اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ و اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ وکانہ شیارو ہم یا محمدہ اس محمد اہل ایمان کی پہچان یا محمد کہنا تھا اس لیے ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کے بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر رب نغفر لی والے, والے دیا نہیں پڑھتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے اور ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی تو اگر کل اسلام کا کوئی اور نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت, موسیقی امت موسیقی کو فرقہ فرقہ کر دیا, دیا پہلے فرقہ فرقہ کیا پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ ابھارا پھر ان کے اصلہ دیا اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے امت مستف دیا آپس میں و گرے باندھ ہے چھوڑ کے آپ کا دام نے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم در سے قوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گے سیموں کے سیمو زر کے بندے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکر آئے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے ورنہ کیل اقوال دلائل مناظرے اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے جو بزرگوں کے عقائد تھے ابا و اجداد کے عقائد تھے وہی وہ عقائد رکھیں اور وہی وہ سچے عقائد تھے اور وہی وہ ستھرے عقائد تھے دوسری بات عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی پاکیزگی اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے حضرت شاہ نقش بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی مطلب کیا کہ جس کے کردار میں چمک نہیں اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے <سطح> لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے کہ جو آج اشہد کے اندر بھی نہیں ہے وہ خلوص کی کہانی تھی وہ کردار کی برکت تھی آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں ایک زمانہ ہوا ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند اور اس کا رائٹر تھا سبامی لکشمن پرشاد یہ ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے دو اڑائی سو صفات پر مشتمل حضور کی سیرت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے کسی نے سوامی لکشمن پرشاد کو کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کتاب کو لکھ کر کے تو خود اس نبی آخر زماں کا غلام کیوں نہیں بنا تو سنیے جو سوامی نے جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے کسی زمانے میں ہماری اس روڈ پہ گاڑی چلتی تھی اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہو تو موجہ لیکن اگر عقل ہو تو سوچا ہی سوچا اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ صدیوں اس کی کثرت نہ جائے کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے. تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے بڑی بڑی اما ہاتھ کتب سید کو پڑھا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی سیرت کے جمال مجھے نظر آئے تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ایک وہ زمانہ تھا امام محمد کا جنازہ عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے چلو تم بھی شامل ہو جاؤ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں. لوگ ذوق و شوق سے بڑ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتے ہیں اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہنا کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو میں بھی کندھا دے لوں ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا لبوں پہ کلما جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلما دیتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے پاش پاش کر دیں گے لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا اپنی حالت دیکھی ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندے ہوئے آج گرمی کا موسم ہے اگر کوئی واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے بند کر کے رکھنا پڑتا ہے تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں یہ ہے تمہارے کردار کی جلک اور دعوی دیکھیے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے حضور نے میراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ ایک پتھر ہے چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں اور اس سے ایک بیل نکلا دوبارہ اس میں گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے گھسا نہیں جاتا جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے یہ بیل نکل گیا ہے اب دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ایک زمانے کی بات ہے جب عراق کی جنگ لگی اس وقت جب اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا اس زمانے میں ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو کسی جگہ ایک تقریب ہوئی اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم عراق کی مدد کے لیے دس ہزار لوگ بھیجیں گے جذبے جوان تھے تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی منت سماجد سے ان سے عرض کر کے کہ میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانے نہیں اور اپنے ایک دو دوستوں کو بھی تیار کیا اور تیار کر کے جو ہے وہ ہم جس نے اعلان کیا تھا ان کے مرکز میں ان کی مسجد میں پہنچے اور کہا جناب ہم اپنا نام دینا چاہتے ہیں تو وہاں جو بندہ بیٹھا تھا پہلے تو گور سے ہماری اور ردی کے ٹکڑے کے اوپر ہمارا نام لکھ لیا اس وقت تو ہمیں سمجھ نہ آئی لیکن بعد میں جون جون شعور پختہ ہوا تو آج سمجھ آتی ہے کہ ممبروں اور محرابوں پہ لوگ کیسے کیسے دعوے کر دیتے ہیں اور ہم جذبے لے کر کے پہنچے, پہنچے لیکن اب سمجھ آئی کہ اگر وہ 10 ہزار چوہا بھی بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتے جو ڈیڑھ سو بندہ مجمے میں اکٹھا کرتا ہے اس نے دس ہزار جوہاد کے لیے کیسے بیچنے ہیں تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ باتیں لوگ کر دیتے ہیں ہم دعوے بڑے کرتے ہیں ایسے کر دیں گے وہ کیسے کر دیں گے لفظوں سے امریکہ نہیں ٹوٹے گا لفظوں سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا انڈیا ہم نے عمل دکھانا پڑے گا صرف ہم ان کی طرف نفرت سے تھوک دیں تو ان کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے لیکن اپنے کردار کو دیکھا اپنے آپ کو تو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اپنی حالت کبھی ہم نے دیکھی ہم کس جگہ پہ کھڑے اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں اور اپنی ذات کو موثر بنائیں بالخصوص جو ذمہ دار لوگ ہیں جو وارثان محراب و ممبر ہیں اگر جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے عمل کا زور ہوگا تو پھر بات اثر کرے پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بات دل تک نہ پہنچے از دل غزت بس دل غزت دل سے نکلے گی دل تک پہنچے گی اور مدینے کی گلی کا واقعہ سناؤ. ایک عورت ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے یہ حضرت عمر کے دورے خلافت کی کہانی ہے تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے ایک دن اس عورت نے روک کر کے کہا, کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو کیا ماجرا ہے اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی میراج ہے اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے اس نے کہا بتاؤ جلدی بتاؤ لب کھولو میں ابھی پوری کر دوں گا کہا نہیں چھوٹی سی بات ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو اس کے بعد چالیسویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے کہا ٹھیک یہ کون سی مشکل بات ہوئی چالیس دن نمازیں پڑھنے سے اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے چالیس دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی چالیسویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی ہسب وعدہ وہاں کھڑی تھی لیکن اس نے دیکھا نہیں یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے اس نے کہا جانے والے توجہ کر میں تیرے لیے کھڑی ہوں کہا خیر سے کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا اگر میرے پیچھے اگر میرے پیچھے ایک بندہ چالیس سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے آؤ تو میں کے ایک مانگت کی کہانی سنا دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا اس نے ہاتھ پھیلا دیا اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا خیر کچھ وقت گزرا ایک سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیادت کے لیے مسجد کو دیکھنے کے لیے سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے اس نے کہا بابو جان ذرا دو لمحوں کے لیے رکنا کہا کیا ماجر ہے کہا بس دو لمحوں کے لیے دوڑ کے گیا اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے اتنا قیمتی پرس اس میں اتنی رقم تو آسودہ زندگی گزار سکتا تھا تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور کیا ماجرا ہے اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا رکھ لیتا کام آ جاتا چار دن کی زندگی ایش سے گزر جاتی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں. قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسی نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تو میں مانگت ضرور ہوں بے حیرت نہیں ہوں, ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہ زبانی دعوے ہیں جمع خرچ ایسا نہیں ہوگا آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی آج ہمارے اخلاق لٹ گئے آج ہمارا کردار نہیں رہا ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے کسن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چرا تھی میرا اونٹ بھوکھا تھا اس چرا میں داخل ہو گیا اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا میرا کس ارادہ نہیں تھا لیکن بادل میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسا ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت ابو غفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں ضمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے ابو زار تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھانگی اڑ جانے اور پھنستے نہیں ظاہر ہے وہ چلا گیا واپس تو نہیں پلٹ کے اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پندا میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بادل میں نے اس کی ضمانت دی کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا معذرت چاہتا ہوں اب جو حکم ہے پورا کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی, دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی می اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو, تُو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت اس ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تاریخ کی کالت ہم اپنے منہ پہ ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورت حال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا اپنے طرز زندگی بھی بدل دی نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی نہ ظاہری وہ سوچتے رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں بلکہ آج بانت باندھ کی بولیاں بول رہے ہیں اقبال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر کیا سکوا میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاج میں بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ آپ بھی سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے اس کے لیے ماحول ہے اس کے لیے خوبصورت کالین بچھے ہوئے ہیں. مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں جو نرم اور گداز مسلموں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یہ حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر سجدے کیا گلے میں رسا ڈال کر کے گسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی چکی پسرائی گئی لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہو تم آگے سے مسکرا رہے ہو تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے اس کی आवाज تو خراب نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے میرا مالک مجھے خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں مالک खाल उदर بھی جائے گی حق حق کی आवाजें ختم نہیں ہوں زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں تو یہ ایک دین گریزی ہے یہ عمل گریزی ہے جی آج کل بڑا مشکل ہے پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا ان کو دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا لوہے کی کنگیوں سے بدن چھیدے بھی گئے ہڈیاں توڑی بھی گئیں آگ میں ڈالا بھی گیا جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا اور آج ہم کہتے جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ کوئی بات, بات نہیں بات ہے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا کا دین میں پورے پورے داخل ہو جا پورے پورے داخل ہو جا تمہاری وضاح انداز زندگی طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے بس ایسے نہیں ہے بات میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے باہر کا کیا ہے اندر سے مسلمان ہونا چاہیے میں کہتا ہوں تو اس کو کوٹ مارشل کیا جائے گا کہ کی نہیں کیا جائے گا وہ کہے گا اندر سے میں پاکستانی ہوں محب وطن ہوں وردی کا کیا لباس کا کیا جو ان لے لیکن کہا جائے گا نہیں جب تجھے پاکستانی لباس پسند نہیں ہے تو پھر تری اندر کی حب الوطنی کو کیسے مان لیا جائے جس کو محمد عربی کا لباس ہی پسند نہیں ہے جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑے لڑکے بھی یہ اسکول کھول لیتے ہیں گلی میں محلے میں دو دو سو بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں اس طرح کی ٹائی ہوگی اس طرح کی شرٹ ہوگی اس طرح کے بوٹ ہوں گے گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدم لگاتے ہو جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دیا کہتے ہیں جی ان کا نظام ہے نا ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے حضور علیہ الصلات والسلام کی زندگی حضور علیہ الصلات والسلام کے شب و روز اور حضور علیہ الصلات کا انداز معاشرت حضور کی وذقتہ حضور کا لباس یہ اپناو اور یہی زندگی کا حسن ہے اسلام کے حوالے سے معذرت خانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و کے جو وارث انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے چمی گوئم مسلمانم بلرزم کے دان مشکلات لا لارا جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں اس لیے کہ لا الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں جب بیتے عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زدارہ کھڑے ہو گئے۔ جب سی ابا حضور سے بیٹھ کرنے لگے تو 70 تھی ان کی تو حضرت اسد بن زدارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار ان سے بیٹھ کرنے سے قبل سوچ لو یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا پہلے سوچ لو بیٹھ کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگی جو بھی کفر کے نظام کا ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا ح کہ تمہاری کھال بھی دھیر دی جائے گی سخت تلواروں سے تمہارے کلیجر چبائے جائیں گے اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھراؤ بیعت کرو یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہے نہیں گوئے مسلمانم بلرزم کے دانم لا آج اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو سنن فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہیں کر لو تو ٹھیک نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف اس تہباب کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کا فرض ہو اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے فجر کی نماز میں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہم حضور علیہ السلاط اسلام کے ملاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن حضور علیہ السلاط اسلام کی سنت صرف کو ترک کر دیں گے تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی ہاں اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے اور اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں ایک طرف حضور علیہ السلاط اسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے اور ایک حضور علیہ السلاط کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ السلاط کے پیغام کو اپنانا ہے بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے زار محبت اور وہ سچائی ہو اور دوسری طرف کا حکم ہو تو حکم ترجیح آ جائے گا حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلاۃ السلام کے درباری شاعر ویسے تو 34 سے پینتیس لوگ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خانی کرتے تھے ویسے تو ہر سیابہ حضور کا نعت خاں تھا لیکن یہ باقاعدہ حضور کی سنا کیا کرتے تھے لیکن تین اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے درباری نعت کہلاتے ہیں حضرت بن زہیر، حضرت اسان بن صابت اور حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت عبداللہ ابن رواح کو حضور نے حکم دیا کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کے نعت صرف نعت نہیں تھے وہ مجاہد بھی تھے وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ جنگے موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعوی اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے حضور علیہ السلاۃ اسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور سٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے تو اب حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عمل دیکھیے نات خرابی ہیں اور مجاہد بھی ہیں دین کے حضور نے فرما عبداللہ ابن روح ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا حضرت عبداللہ ابن روا کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا لیکن خود رک گئے اس لیے کہ دن تھا جمعہ کا سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو جنگ پہ جا رہے ہیں حالات کیا ہوں اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا رک جاتا ہوں تھوڑی دیر حضور کے پیچھے جمعہ تل مبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے تو حضرت ابن روا ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جمعہ ادا کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا لیکن تم یہاں موجود ہو عرض کی حضور میں نے یہ عظم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا لیکن رکا اس لیے ہوں تا کہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی حضور علیہ السلام کی اقتدا میں نماز اور وہ بھی نماز جمعہ کتنی بڑی سعادت ہے لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے حضور نے فرمایا لو ان فکتا فدلہ ابن روا اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ راہ خدا میں خیرات کر دے جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا تو حکم کی ترجیح ہے شریعت اسلامیہ کے اندر ہاں حکم کی تکمیل جو ہے اگر جو ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اور اس پر روایت عزت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی زمین پر سیابا گرنے نہیں دیتے اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں تو آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں یا صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے تو اس کا سبب کیا ہے تو حضرت عبد الرحمان بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کالوح اللہ اور اس کے رسول کے رسول نے ہم اس بات پہ ابھارا ہے تو حضور علیہ السلات والسلام نے جو اشاد فرمایا اس عمل سے نفی نہیں کی لیکن ساتھ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے اسے تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک جب بھی بولے سچ بولے اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گئے اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گئے اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہے ان سے ان کو چھٹی مل گئی یہ مفہوم ہے صدیش کا اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے دیگر امور مستحبات کے ادا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بخشا گیا جس طرح کہ آج کل ہمارے صنافان جو ہے تعصر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے توڑی جنت کا کرنا ہے میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج توتی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے ایک بولا کہ قبر دہ خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرانے والے تبشیر اور کا منصب ہے نبی کی شان ہے مبشر اور یہ شان ہے حضور نے ہے حضور نے بشارت بھی دی ہے لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمس اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں اس بات پہ توجہ کریں قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے یہ پلہ چھوڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں تھی تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنظیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا اللہ نے عقل دی ہے اللہ نے سمجھ دی ہے اگر آج کوئی پیر کہتا ہے کہ اگر میرے مرید ہو گئے ہو تو تمہیں عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اور بندہ جو ہے اس کے لارے پہ عمل چھوڑ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صرف پیر پہ ساری بات ڈال دی جائے گی اور وہ بچ جائے گا وہ بھی ساتھ لگڑا جائے گا وہ بھی ساتھ پھنسے گا بلکہ آج کل تو جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں عیسائیوں کا ایک عقیدہ عقیدہ کو اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے اور وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ رتیس علیہ السلام نے کوئی کسور نہیں کیا تھا بغیر کسی کسور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے ثواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر ہے یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیل کرتا ہے یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے حضرت عیسیٰ اس علیہ السلام صولی پہ نہیں چڑھائے گئے اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صولی پہ چڑھایا گیا لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ کھڑ لیا آج ہمارے ہاں بھی کیا یہ نارا نہیں لگتا یا علی ہم تیرے ہیں عمل کے لیے اور بتیرے ہیں اس کا مطلب ہے تیرے ہو گئے تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی یہ عجیب بات ہے یہ کیا قاعده ہمارے اندر شامل ہوئے یہ عقیدہ کفارہ کے ساتھ کیا اس کی مناسبت نہیں جڑتی نظر اپ کو آ رہی ہے؟ اور آج پیر بھی ٹکٹیں دے رہا جنت کی کہ آگے ہو محفل میں آگے ہو اس میں آگے ہو تو جنت مل گئی جنت اتنی آسان ہے اللہ سے توقع رکھو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میں جنت دے دے اور آزو کرو گمان اپنے کا اظہار کر سکتے ہو لیکن کوئی بات قطن نہیں کہہ سکتے بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا کہ پیرانے ازام اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعا نہیں مانگتے اور وہ بھی کیونکہ ساری زندگی پڑھایا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے اور دعا سے محروم ہو گئے میرے والد گرامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں بارہ کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری تعریفیں نہ کرنا میری بخشش کے لیے دعائیں کرنا مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی آج کہا جاتا ہے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لوڑی کوئی نہیں دعاؤں کی وہ میاں وہ بھی بشس تھے بتقاضے بشریت تو ان کی زندگی گزری ہے نجی بھی ان کی گھر کی زندگی بھی ہے سیاسی زندگی بھی ہے ان کے دیگر معاملات بھی ہیں ان سے کوئی کتا ہی ہوگی ہوگی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور دیگر اشرہ مبشرہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ابو بکر فل جنا فل جنا جنا کو لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا حضرت صدیق کے اکبر کہتے ہیں ایک شاخ پہ چڑیا کو بیٹھا ہوا دیکھا کہا ہے چڑیا کتنی موج لگی ہے تیری ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے دوسری سے تیسری پہ چلی جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ ایک قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں کسی نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو کہا حضور نے فرمایا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اس لیے مجھے یہاں رونا آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی زبان سے جو ہے وہ جنت کی بشارت ملی ہے اور ہم صرف ایک محفل میلاد میں آ کے ایک محفل نعت میں آ کے ایک ارس میں, میں شامل ہو کے ایک پیر کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے ہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو بدعملی عملی کی جو تحریک ہے اس بد عملی کی تحریک کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک اور بات کہی اقبال کہتا ہے پیر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پہلے عمل سے بھی بیزار کر دے پیر بلکہ حقیقی برشد وہ ہے جو تمہارے لیے مصیبت بنا دے زندگی ت نے پوچھی ہے امامت, امامت کی, کی حقیقت مجھ سے حق تجھے حق میری طرح صاحب اثرار اثرار جو, تجھے اثرار برحق جو تجھے حاضر موجود بیزار موجود سے احساسِ زار تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنا ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخے دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے اگر پانچ نمازیں پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے توجد پڑھنے کی عادت تھی ساری رات قیام کے تک نصیب ہو جائیں یہ نہیں بے عملی کا درس آج اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے صرف اپنا ہلکا بڑھانا کا چکر ہے کہ لوگ میرے ہلکا ارادت میں آ جائیں لوگ اکٹھے لو, کر لو مجمع اکٹھا کر لو مریدین کی تعداد بنا لو متوسلین کا طبقہ بنا لو اور لوگوں کے اندر فخر مباحت کرتے پھرو کہ میرے اتنے مرید ہیں میرے اتنے ماننے والے ہیں اتنے لوگ میری تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں اس کو بہتر بھی قبولا لیکن حق پہ ڈٹے ہوئے آج ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں لیکن ظلم ہے کہ پنپتا چلا جا رہا ہے جبر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی مؤثر کرنا ہے اور عمل کی طرف جانا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل پوچھے گا گو فضل اور اس کے کرم سے ہی بخشش ہوگی لیکن عمل کرنے کے بعد اس کی فضل کی آس رکھیں حضرت مرتضی فرماتے عمل کے بغیر فضل کی آس سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا ہوا ہے اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے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 اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ, جو رویہ ہے یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس اور چیز نے لوگوں کو بہت سارا بنا دیا ہوا ہے اور لوگ, لوگ عمل گریز ہو گئے ساتھ ساتھ خرافات بارات بارات یہ جو شامل ہو چکی ہیں اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے بلکہ ہمارے امام امام احمد رزاک فاضل نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبول بال اتفاق حرام ہے اور طواف قبور بال اتفاق حرام ہے زیارت قبول بل اتفاق جائز ہے بوسہ قبول مختلف ہے اہوت یہ ہے کہ نہ دیا جائے یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے لیکن خیر بوسے کے بارے والا قائل ہیں اس پر دلائل بھی موجود ہیں لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا یہ تو اس کو بھی پتا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی یہی بات کہی تھی اقبال نے کہ سجدہ کرتے تو ساری جھکا دی آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا سازش کی دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکائی لیا لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے حضرت مجدد جب دروازے پہ, پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی تو اقوال خراج پیش کرتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر وہ خاک کے زیر فلک متلا انوار گردم نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نف سے گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اس لیے کسی کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی اور نے لیتا ہے لیکن کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ سیابا کے عمل سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے میں ایک دفعہ صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھ انہیں میں چومتے اخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے دل اسے دے دیں جو دلبر ہی نہ ہو تو ہم تو کسی کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں تو خیر میں نے مصطفیہ کیا تو ناراض ہو گئے انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا کرنے چھو تو یہ عجیب سی کہانی ہے ناراض ہو جاتے ہیں ایک بتخانے بنے ہوئے لوگ آئے ہمیں خدا ملا لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامت چاہتے ہو ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے بیان ہوتی اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا عجیب رنگ ڈھنگ عجیب بات خوابیں گھڑی جا رہی ہیں کرامتے گھڑی جا رہی ہیں میرے پاس, پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر جی یہ ہم نے دیکھا میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا لوگ بڑے مفاد پرست بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس بارہ منہ مبارک ہے میں دو آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تو لوٹ سے لگائی جائیے منہ مبارک کچھ تماشا ہے جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کیا دیتا ہے یہ حضور کا منہ مبارک ہے یہ کچھ تماشا ہے اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے لیکن آج ہر نئی میں راز دار دی والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعوی ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا جناب کہاں ہیں میں نے کہا گھر میں انہوں نے کہا باہر نکل کے دیکھو میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو میں نے کہا ہوا کیا ہے کہنے لگا چاند کے اندر وجود کی تصدیق ہے میں نے کہا تو پاگل ہے لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی میں نے کہا کمال ہے کو بات کرنے والی ہے تیری ہمارے یہاں ضوفل اتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کے قدم لگے کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں خوف نہیں کرتے جھوٹی خوابیں جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں اپنے بھی خفا مچتے ہیں بھی ناخوش میں کبھی کہہ نہ سکا کندھ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان مائے مائے میں کہتا ہوں اگر کہ جھوٹوں کے پیچھے چلو گے تو سول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے تم یہ جت ہو یہ ہمت کیوں کرتے ہو کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو سچ بولو تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے یا اللہ فرماتا ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو پھر کیا ہوگا یوس وقم سدو وہ تمہارے امال بھی ٹھیک کر دے گا تمہارے بخشش بھی فرما دے گا نہ <سؤال> لوگ اکٹھے ہوں نہ لوگ اکٹھے ہو نہ مجمع بنے نہ ہلکا بنے یار یہاں تو بہتر ہوں تو وہ بھی قبول ہے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں میار دیکھا جاتا ہے سر نہیں گنے جاتے دل گنے جاتے دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو زیادتی کرو اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو آپ دیکھیں دائیں بائیں اپنی نظر رکھیں نگہ بن کے جو اہل چمن کی لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہ باں کی کوئی حق کا مسافر تلاش کرو چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا حضرت شاہ نقش بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسانی لیتی اپنے اندر ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں گوس کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں دڑا دڑ کر بیان کر رہے ہیں ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اچھا کوئی دو چار ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی میں نے کہا کم از کم کا اتنا تو خیال رکھتے جس نے ہوش جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے تو یہ کیا تماشے ہیں کیا لوگ بے وقوف ہیں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا اگر مداری گرم موجود ہیں ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈوا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بزن ہو جاتے ہیں کئی بندوں کے میں جو میں دیکھا ہوا پیروں کو اور تو نے دیکھے ہوئے نہیں جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے ان لوگوں کی تلاش کرو اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے سودا صحیح نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے آپ کو پتہ پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ کو پتہ پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نخارت ملتا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی جھولے میں یونیٹ ڈال دیا جائے گا اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گی ہاں ایک سے دھوکا کھاؤ گے دو سے کھاؤ گے تین سے کھاؤ گے لیکن جو تم دھوکا کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں کو سمجھ آ گئی لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی آپ آزاد کر دیتے کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں میں سو بار کھانے کے لیے تیار ہوں ایک جگہ سے دھوکہ کھایا دو سے کھایا تین سے کھایا چار سے کھایا جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی یہ ہو نہیں سکتا خورش بے بدل راجو کب کو امام کہ یک روز افتدمائے بدام سادی کہتے ہیں چارا ڈالتا جا دانا ڈالتا جا کبھی تر آئے گا کبھی مور آئے گا کبھی کبوتر آئے گا پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہوما بھی تو آئی جائے گا نا. اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا چلتے رہنا راہی حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ ان ایک دن ضرور گامزن ہوگے بات لمبی ہو رہی ہے ہم نے اپنی اصلاح ان سارے پوائنٹس میں کرنی ہے میں آپ کو چار پانچ باتیں خاص طور پہ ضرور ارز کرنا چاہتا ہوں ایک اپنے عقیدے کی سلاح کریں اس میں کوئی پل پلا پن نہ آنے دیں اور کوئی اس کے اندر کوئی نرمی نہ آنے دیں. جس شخص کے سینے میں حضور علیہ السلاۃ اسلام کے لیے بغض دیکھیں ایک لمحے میں اس سے جدا ہو جائیں جس کے سینے میں جس کی زبان پر صحابہ کے لیے کوئی نازیبا لفظ دیکھیں ایک لمحے کے لیے اس سے جدا ہو جائیں جو اہل بیت کو بھونکتا ہو پرواہ نہ کریں اس کی چاہے قریبی رشتہ دار کی انہوں اولیاء اللہ کی عظمت جس کے سینے میں نہ ہو اس کی دوستی کو ایک لمحے سے اپنے سے دور کر دیں علامہ رومی کہتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یارِ بد یارِ بد بد تر بد جتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جائے چونکہ برا یار برے سامپ سے بھی برا ہے اس لئے سامپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا اس لئے برے یار سے بچ اپنی حفاظت کر اپنے عقیدے کی اصلاح کر اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے والدین کو کبھی عذیت نہ دینا یہ میں پانچ باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو پہلی بات عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلاپن نہ ہو عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول کو نہیں ہے کوئی نیکی قبول کو نہیں ہر شہ دوسری بات اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک گنا ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے اور وہ والدین کی نا فرمانی اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے اور وہ والدین کی فرما برداری ہے نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے میں نے کتب میں پڑھا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا اگر کسی کے والدین ناراض ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں پاؤں پکڑ لیں منتیں کریں ان کو راضی کر لیں اللہ کی رضا والدین کی رضا نہ اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شہ نہیں روک سکے وہ چار لوگ کون ہیں ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کے اس کے والدین اس پہ راضی تھے دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گنا کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا اور چوتھا, اور چوتھا وہ شخص, شخص کے جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکما نہیں جانے دیا تیسری بات اپنی نظر اور شرم کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا من زنا بے ہی ولو بے ہی تانے دارے ہی جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اونچی اونچی دیوار کیوں نہیں کر لیتا یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم جوز جو بھروئے عمل غافل میں شو گندم بو گے تو گندم کاٹو گے جو بوگے تو جو, جو کاٹو گے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیزگی دو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کیے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں الگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے وہ سخت رسوا ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں اور موبائل پیکٹ جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کی کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھے اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں تہارت نہیں آ سکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باتوں کا نور نصیب نہیں ہو سکتا بے کہن پیران کہوں زنا شہل تن کتنی حکمت والی بات رہی اقبال نے وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا تھا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گیا اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا اذ حیا بیگانہ پیرا نے کون بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا نوجواناں چون زنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت تنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں درد دلے شاہ آرزوہا بے صباط مردہ زین اذ ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے او بزلف خدا سیر شوخ چشموں خود نماؤ خردہ گیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی ظلف کی خود کہہ دی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ یعنی آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دل باگتہ عبروان مثل دوتیغ آختہ وہ جو گھر کی رونک تھی جو عبرو اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے آہ قوم میں دل سے حق پر داختہ مردو مر گئے نشناختہ اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیا ہے اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے اور چوتھی بات کہ رز کی پاکیزگی کا سامان کریں اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں اولاد بھی فرما بردار ہوگی آخر بھی ستھری ہے حضور نے فرما ایک شخص لمبا سفر کر کے کابۃ اللہ کے سامنے آیا یہ مدو یہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے وہ متامہ حرام ان وہ مل بس ہُو حرام وہ مشرب حرام وہ غزیہ حرام کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کا اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے حضور فرماتے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی دعاوں کی قبولیت چاہتے تو رزق پاک کرو آج سود کی لانت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے جبکہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کی ہے دو لوگوں کے ساتھ الا جنگ ہے ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا بتاؤ وہ قوم ہے کسی کے اوپر آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا آج تم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں من فلیسا حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا پہلا اپنے عقیدوں کی صلاح کرو دوسری بات اپنے رزق کو پاک کرو تیسرا اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو اور چوتھی بات والدین کی فرما برداری رکھو اور پانچویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا اس ملک کے ساتھ وفا کرنا یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں دس لاکھ شہیدوں کا خون ہے اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا وہ پڑھ رہا تھا کالج میں ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الا یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الا اللہ کا نفاذ ہوگا اور آگے نعرہ تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، قانون شہادت کیا ہوگا محمد اللہ آج ہم نے غداری کیا نعرے سے یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاظ نہیں ہے امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مزلت میں گرایا جا رہا ہے ریمن ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند کوئی سالے حضرت عمر بن عبد العزیز کا کوئی جان نشینی عطا فرما دے اور یہ ہمارا قصور ہے میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں کسی نے جاج بن یوسف سے کہا تھا کہ نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے ان جیسا انداز حکمرانی کو اختیار نہیں کرتا تو اس نے دو, دو لقصی لقصی جواب دیا میں جاتا ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے اور ہم کیا ہیں ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں تو پھر نعرے مارتی پھرتی ہے میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں ان کمینا صرف لوگوں کے نعرے لگائیں یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نارے لگائیں آج, آج کے کانفرنس میں, میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے آج کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے دو دو یہ ہوتے یہ ملک کو لائق دو ہیں دو کہ ہم ان کے نعرے لگائیں پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے کہا اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے بے شرم کے نعرے اس قوم نے بائے لگائے بائے اس کو تو کوڑے کو مارنے بائے بائے چاہیے بائے قوم نے اس کو نعرے لگائے, لگائے تو तो तो پھر اللہ کا غضب نہ उतरे اللہ کا कहर نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد کے نعرے لگائے قوم کی آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں اللہ فرماتا علم نہ جل نہ ہوئی نہیں والسان مصفتین وحدیناھ الدجدین ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں ایک کان نہیں دو کان دیے کھول کے رکھو کان آنکھ کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے ہم کہتے جی وہ اپنا وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی خداری کی ہے جس نے مداحت کی ہے جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گٹنے ٹیک چکا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں غلام خاجایا گیتی پناہم کے دل دینش ملوکیت حرامز اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے محمد رضوی کے نظام کے दावेदार आप دیکھے گا نعرہ لگانا ہے تو جو وہ ایوانوں تک پہنچن کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے یہ قوم قوم نے بیوقور بنایا اور ڈمبل بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے میں نے سیال کوٹ میں سیلکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے پتہ نہیں, الیکشن لڑنا ہے. मैंने मैंने ممبری کیا میں اس کو کیا کرتے ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں ادارت المستفا نے کبھی یہ نارے لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں. ہم غیر سیاسی نہیں ہیں ہم پورے سیاسی میں کانت بنو اسرائیل یسو سونا ہم بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے ہم بے خبر نہیں ہیں. ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے اس ملک کا دشمن کون ہے اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی 63 سال ہم نے ضائع کر دی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا, ہے اٹھنا ہے ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے حکمرانوں کے گرے باندھ تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے یہ ملک کسی کے جہیز میں جیس نہیں ملا شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم بو سے جو, جو آگ جو اور خون کا سمندر گزر کر, کر کے آئے وہ دار شخص آج بھی موجود ہے جس شخص نے کہانی خود سنائی وہ کہتا کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے تو سارے اس کی तो اس तो ماں کی طرف گھر گھر کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ میں پکڑوا دے گا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلہ دبا دیا پاکستانی یوں ہی نہیں بنا ہے ماؤں کی گھوٹ سے بچے چھینے گئے اور کھرپان کی نوک پہ چھوائے گئے اور پھر ان بچوں کا پٹھے کے زمین پہ مارا گیا ان کے پیٹ پھٹے انتڑیاں پھیل گئیں ماں نے کیا کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ عبداللہ حاج وہ ماں نہیں پوچھے گی آج آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گرے بھار نہیں کھینچے گا وہ عورتیں جنہوں نے کنو میں چھلانگیں لگا لگا کے اپنی آبروں بچائی تھی اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبروں ریزی کی گئی تھی اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبروں ریزی کی گئی تھی آج وہ قبر میں تو ہے کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر چھوڑ دو اس ملک کی جان اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو یہ <ملك> ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا حضور کے اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم الا اللہ کا نفاذ کریں گے اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا یہ دو چار دس پچاس آدمیوں کی کہانی نہیں ہے اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا کڑا احتساب کرنا ہوگا تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو امریکہ کے نیچے بیچی گئے یار کوئی بھی ہوتی ہے کوئی حال بھی ہوتا ہے سگ وزیرو گرج میرو پوشرا دربار شبد ہن ارکان سلطنت ملک را ویران کوند دعا, دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے وطن کی خیر فرمائے یہ لرستہ ہوا پاکستان یہ خود کش دھماکے یہ یا حکمران امریکی غلامی یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے پاکستان مٹنے کے لیے نہیں میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں سگس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے اور ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا ہی تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں جب کوئی قوم توبہ کرتی اللہ سارے گنا معاف کر دیتا یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں امن ختم وہ بھی حضرت بتا رہے ہیں بجلی ختم ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے عجیب صورت اللہ گیس ہے کچھ بھی نہیں ہے عجیب ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو بار شکر ادا کرتا ہے کیا या پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں یہ کہ اللہ کا ہے آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کرے مالک جو زندگی گزر گی گزر گی باقی جیئیں گے مریں گے تو تیرے لیے ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقت رہے گا آخر میں میں اس کانفرنس میں آنے والے لوگوں کو عدارت کے جملہ کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس راستے کے سفر کو نہ چھوڑنا یہ قرآن کا راستہ ہے اللہ کا یہ قدم ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ اپنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب فتنے کا زمانہ ہوگا اور فتنے برسیں گے تو اس زمانے میں بچنے کی صورت کیا ہوگی تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید تو شکر ہے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مستفی کا دامن ہے اور تم نے اس کو قوت سے تھاما ہوا ہے اس سفر کو جاری رکھو اور چلے جاؤ تو شوق ہے منزل نہ کر قبول للا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول بڑھتے چلو اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلو محبت کے دیے بجھنے نہ دینا مزاحمت سے نہیں گھبرانا ہماری منزل بہت بلند ہے یہ بھی ہوتا ہے جب اب چلتے ہیں تو بڑے مصائب ہوتے ہوئے ہیں ہمیں اور قیسوں سے ہو رہے ہیں لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دی برا بھلا بھی کہا میرے والدہ کے دامنی کو بھی گالیاں دی گئی. کیا کچھ نہیں ہوا عزتیں اچھالی گئی کیا کچھ نہیں ہوا لیکن ہم کبھی کسی سے الجھتے نہیں ہیں ہماری منزل کوئی اور ہے قائد اعظم کے ایک پولیٹیکل سیکٹری تھے بمبئی کے اندر جو سارا دن بمبئی میں رہتے اور شام کو ان کے مکان پہ جا کے ان کو ساری صورتحال بتاتے تو ایک دن شام کو کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے سارے دن کی ڈائری بیان کی تو ایک واقعہ نے سنایا انہوں نے کہ کہ ہوا یہ کہ آج میں جا رہا تھا سڑک پہ تو ایک لڑکا سائیکل پہ جا رہا تھا تو کسی گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس, کے سائیکل گر اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا کافی خون بہ گیا اس بچے کی جب نظر خون پہ پڑی تو وہ چیخیں مار کے رونے لگا میں اس کے قریب گیا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا تو جوان ہے نو عمر ہے اتنے خون کو دے کے گھبرا گیا تو اس نے میری جانب دیکھا کہا میں اس سے نہیں گھبرایا کہ میرا خون کیوں بہا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو پاکستان بنانے کے راستے میں بہنا تھا یہ فضول ہی کیوں بہ گیا تو یہ بات جب قائد اعظم کو سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب پاکستان بننے کو کوئی شے نہیں روک سکتی جب لوگوں کے جذبے یہ ہوں میں آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ رکھتا ہوں دل میں کہ دائیں بائیں سے الجھے نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں تمہاری جوانیاں تمہارے بڑھاپے تمہارا علم تمہاری صلاحیتیں تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے یہ دارات المصطفیٰ اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی مایسی لیے مسلمہ مایسی لیے نمازی ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے اور ہم کس حالت میں بھی ہو ہم نظر نہیں سکتے مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں بالخصوص میرے میرے ساتھ جو لوگ روحانی تعلق قائم کر چکے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا وظیفہ درس قران ہے تو ہمارا سب سے بڑا وظیفہ جو تم نے ادا کرنا ہے وہ درس قران ہے میرے والد گرامی کے پچھلے گاؤں کے ایک شخص تھے انڈیا والے تو والد گرامی کے وصال پہ وہ تشریف لے آئے. جنازے کے بعد ہم واپس آ کے گھر بیٹھے تو وہ شور کیے جا رہا ہے نشاہی سلسلے میں وہ شخص بیعت تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بابا چھپ بھی کر تو وہ کہنے لگا کہ میرے پیر نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ تو رولا ڈال رہا ہے تو تُو بابا رولا ہے یعنی تیرا اتنام ہی رکھ دیا تو وہ بابے کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا کہ میرے پیر نے مجھے بابا رولا کہا ہے اب اگر میں رولا نہ نا, نا ڈالو تو میری بید تو میں نے کہا کہ اگر یہ تیری بات ہم بھی در سے قرآن نہ دے تو ہمارا بھی کچھ نہیں رہتا ہے اس لیے میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں محبت کا رب کو رشتہ رکھنے والوں اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ مت اپنے وقت کو ضائع کرو ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو قرآن کی نوکری کرتے رہو یہی سعادت مندی ہے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا نارائ تکبیر بھی نار رسال نارائ رسال نارا اسلام اسلام پاکستان کی محمد سے وفات نے تو ہم, ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و دل قلم, دل قلم تیرے دل ہیں, ہیں وہ آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمی آفاک ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں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 اب, اب تھمنا نہیں